وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة العتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا انلامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ اپنی درود و سلام کی فضائل پر مشتمل کتاب سعادت الدارین میں ابو علی قطحان علیہ رحمت الرحمان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کرخ کی جامع مشد شرکیہ میں داخل ہوا ہوں اور میں نے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو اور بزرگ بھی ہیں جنہیں میں نے نہیں پہچانا میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا لیکن پیارے آکا علیہ سلاۃسلام نے میرے سلام کا جواب ارشاد نہ فرمایا میں گھبرا گیا اور میں نے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی میں صبح شام اتنی اتنی مرتبہ آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں آپ نے میرے سلام کا جواب یا شاد کیوں نہیں فرمایا پیاری آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر جو ارشاد فرمایا وہ اپنے دل و دماغ میں اس کو جگہ دینے کی ضرورت ہے یا آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر درو تو پڑھتے ہو لیکن میرے صحابہ کرام کے بارے میں تانو تشنی والی گفتگو کرتے ہو میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرتا ہوں میں آئندہ کے بعد صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی غساخی نہیں کروں گا یار آقا علیہ السلاۃ والسلام نے اس کے بعد میرے سلام کا جواب ارشاد فرمایا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یو ٹی درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں درود و سلام پڑھنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ ہمارے بیار آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبہ اکرام آپ کی اہل بیتی اطہار اور تمام بزرگوں کا احترام کرنا بھی ضروری ہے اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے صحابہ اکرام اہل بیتی تہر المیردان کے وسیلے سے میرے شیخ طریقت امیر عالِ سنت کچھ یوں التجا کرتے ہیں بارے صدی کو عمر عثمان علی کیجئے رحمت اے نانا اے حسین سب صحابہ کا وسیلہ سیدا کیجئے رحمت اے نانا اے حسین صلو على الحبيب صلى الله تعالی علی محمد الحمدللہ عزوجل آج ذو الحجہ شریف کی 16ویں تاریخ ہے اور دو دن دو دن کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس ہے یوم شہادت ہے اسی مناسبت سے صحابہ اکرام سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان پر اللہ جل جلال اور پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرم فرماتے ہیں اور جو صحابہ اکرام سے محبت نہیں رکھتے ان کا کیا انجام ہوتا ہے اس سلسلے میں کچھ معروضات عرض کروں گا میٹھے ملے اسلام بھائی یاد رکھیے انبیاء اکرام علیم السلط السلام کے بعد صحابہ اکرام تمام انسانوں میں سب سے زیادہ تعظیم و توقیر کے لائق ہیں یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے امام الماجرین جناب رحمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبئی کہا دار اسلام میں داخل ہوئے اور تن من دھن سے اسلام کے آفاقی اور ابدی پیغام کو پچانے کی حت المقدور کوشش کی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی کوششوں سے دنیا کے اندر دین اسلام پھیلا ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ زیارت کیا کرتے تھے آپ کی صحبت پایا کرتے تھے شب و روز ان کا آنا جانا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوا کرتا تھا اور برائے راست پیارے آقا علیہ السلط والسلام سے دین اسلام کی باتیں سیکھا کرتے تھے ان کی محبت ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے اللہ تعالی کی رحمتوں کا موجب ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ کی رضا کا بھی باعث ہے کسی نے کیا خوب نقشہ کشی کی ہے صحابہ اکرام کی شان کی کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی میٹھے میٹھے اسلائی بھائیوں صحابی کہتے کس کو ہیں آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ میرات المناجی کے اندر صحابی تعریف بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں شریعت میں صحابی وہ انسان ہے جو ہوش و ایمان کی حالت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا صحبت میں حاضر ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو ہوئے مجھے مجھے اسلام بھائی یاد رکھیے کہ صحابہ کرام تمام اولیاء کرام سے افضل ہیں افضل الاولیاء ہیں قیامت تک کے تمام اولیاء اگرچہ وہ درجۂ ولایت کی بلند ترین منزل پر فائد ہو جائیں ہرگز ہرگز کبھی بھی وہ کسی صحابی کے کملات ولایت تک نہیں پہنچ سکتے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب حبیر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شمع نبوت کے پروانوں کو مرتبہ ولایت کا وہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے کہ ان مقدس ہستیوں کو ایسی ایسی عظیم و شان کرامتوں سے نوازا ہے کہ دوسرے تمام اولیاء کے لیے اس معراج کمال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالی از وجل صحابہ اکرام کے صدقے ہمیں دونوں جہاں کے اندر بلہائیاں آتا فرمائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں صحابہ اکرام کے فضائل جا بجا پرانے مجید کے اندر ذکر کیے گئے ہیں چنانچہ پارہ نو سورت الانفال کی آیت نمبر 74 فور کے اندر اللہ تعالیٰ عز و جل صحابہ اکرام کی شان ان الفاظ سے بیان فرماتا ہے لہم دراجات و مغفرۃۃم ورژ ال کریم یہی سچے مسلمان ہیں ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پارہ گیارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر سو کے اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی میتھے مجھے اسلام بھائیوں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کی شان کو اپنے اپنی احادیث کے اندر اپنے اقوال کے اندر بیان فرمایا ہے چنانچہ نبی معظم رسول محترم سلطان زی حشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے اے فضونی فی اصحابی اصحی فعن خیل امتی یعنی میرے صحابہ کے معاملے میں میرا لحاظ کرنا کیونکہ وہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں سبحان اللہ ام مومنی حضرت سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا خیرن کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے سب سے بہتر کون ہے پیار آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا الکرن الزی عنافی سمت ثانی سمت ثالث. یعنی بہتر لوگ اس زمانے کے ہیں جس میں میں ہوں اور میں اور اس کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ اس زمانے کے لوگ جس میں میں ہوں اور اس کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ اور اس کے بعد تیسرے زمانے کے لوگ اس حدیث پات کے اندر ہمارے بہار آقا علیہ صلاۃ السلام نے صحابہ اکرام کا ذکر فرمایا اور پھر ان ہستیوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے صحابہ اکرام کی زیارت کی ہے سبحان اللہ جو صحابی کو دیکھے وہ تعابی بن جاتا ہے اور نبی پار صاحب اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بعد ان کا ذکر خیر فرما رہے ہیں اور جنہوں نے صحابی کو دیکھا وہ تعبی اور جنہوں نے تابئی کو دیکھا وہ طب تابئی ان کا بھی ذکر اس حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل وہ ہیں جو میرے اس زمانے میں ہیں پھر وہ ہیں جو اس کے بعد آئیں گے پھر وہ ہیں جو اس کے بعد آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ اکرام کی شان کتنی بلند ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ اللہۃسلام بیان فرما رہے ہیں مارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ السلام کی ایک اور ردیثت بات سنیے جس کو پیارے صحابی حضرت سیدنا النا جاب بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز جل نے میرے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے علاوہ تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ سلاط و سلام نے ارشاد فرمایا ولا تمس سنارو مسلم رانی اور آنی من رانی بہت پیارا فرمانے علی شان ہے کیسا پیار عربی کے اندر کتنی چاشنی ہے اور عربی کیسی پیاری زبان ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ سلاط سلام عربی تھے یاری آکا علی السلام فرما رہی ہیں ولا تمس مسلمانی اور آنی من رانی یعنی مسلمان اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چوئے گی جس نے میری یا میرے صحابی کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سید عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احادم من اسابی یمور اللہ یوم القیام یعنی میرے صحابہ میں سے جو صحابی جس سرزمین میں فوت ہوگا تو قیامت کے دن ان کے لیے نور اور رہنما بنا کر اٹھایا جائے گا سبحان اللہ جس علاقے کے اندر صحابی چلے جائیں ان علاقے والوں کے بھی وارے نیارے ہو جائیں کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو وہ نور کی مانت اور ان کے رہنما ہوں گے اور جن کے رہنما وہ صحابی ہوں گے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے تو مزید پیارے آقا علیہ صلاۃ السلام کا ایک اور فرمانی علیشان سنیے کہ ایک صحابی نے پیارے آقا علیہ صلاۃ السلام کی بارگاہ میں یا یارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کبائے کی فرمایا اے قیامت کا سوال کرنے والے تونے اس کے لئے تیاری کیا کی ہے اس نے عرض کی کچھ نہیں مگر میں اللہ جل جلال ہوں اور اس کے رسول علی سلاۃسلام سے محبت کرتا ہوں پیاری آقا علیہ السلاۃ السلام نے بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت کرتے ہو حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی شہر سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس قول سے ہوئی کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگئے حضرت سید اللہ انس عزی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سید اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے میں محبت کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ میں پیارے آکا علیہ السلام سے ہی محبت کرتا ہوں اور صدیق و عمر رضی اللہ تعالما سے بھی محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں انہی کے ساتھ ہوں گا تو اے صحابہ اکرام سے محبت کرنے والوں جھوم جاؤ کہ صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے انشاءاللہ شاء وجل صحابۂ اکرام کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے حضرت سیدنا الحان انس رضی اللہ تعن سے مروی ہے کہ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہی ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت بار ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے پیارے آقا علیہ السلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے اے صحابہ اکرام سے محبت کرنے والوں مزید سنیے اور فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک سے محبت کرے اور جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے فرمایا اسے چاہیے کہ مسجد سے محبت کرے اور پھر اور پھر مسجد کی شان بیان کرتے ہوئے پیارے آکا علیہ صلاح السلام نے فرمایا کیونکہ یہ ایسی عمارتیں ہی ہیں یعنی مساجد یہ ایسی عمارتیں ہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنانے اور پاک رکھنے کا حکم ایرشاد فرمایا اور ان میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے بس یہ خیر و برکت والی جگہ ہیں اور ان کے رہنے والے بھی اس میں آنے والے بھی خیر و برکت میں ہیں اور یہ پسندیدہ جگہیں ہیں اور ان میں رہنے والے بھی پسندیدہ ہیں یہ لوگ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں تو اللہ وجل ان کی ضرورت پوری فرماتا ہے یہ مساجد میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے تو میٹھے مٹھے اسلام میں معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میں نبی پاک اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے صحابہ اکرام سے ہی محبت کرنی ہے صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں تو قرآن مجید اور مساجد سے بھی محبت کرنا ہوگی اور جو مساجد سے محبت کرتے ہیں مساجد میں آتے ہیں مساجد کو اللہ تعالی کی عبادت گاہ بناتے ہیں تو ان کے بارے میں پیارے آقا علی صلاح و سلام فرما رہے ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری اللہ تعالی فرماتا ہے اور یہ مساجد میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے آج ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرما لے ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری حاجات اور ضروریات کو پورا کر دے تو میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائی ہمیں اپنا دل عبادت میں لگانا ہوگا اللہ تعالی کی رضا والے کاموں میں لگانا ہوگا ان شاء اللہ عز و جل نمازیں پڑھنے کی برکت سے صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی برکت سے پیارے آقا علی سلاد السلام سے عشق کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینے کی برکت سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ان شاء اللہ آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چوم لے گی میٹھی بھائیو، ایک اور فرمانے علی شان سنتے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور سراپا نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کو خوش کیا تو اللہ عز کے ذماعۂ کرم پر ہے کہ وہ اسے خوش کر کے جنت میں داخل کر دے حضرت سیدنا النا انس رضی اللّہ تعالی فرماتے ہیں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ارشاد کو اس حدیث پاک سنانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ صلاۃۃ سمجھانے کے لیے بعض اوقات مثال دیا کرتے تھے کیونکہ مثال پیش کرنے سے جو بات بیان کرنی ہوتی ہے وہ دل و دماغ کے اندر راسخ ہو جاتی ہے یاد رہ جاتی ہے تو ہمارے پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے اور کھانا نمک کے بغیر درست نہیں ہو سکتا یعنی جیسے نمک ہوتا ہے تھوڑا مگر سارے کھانے کو درست کر دیتا ہے ایسے ہی میرے صحابہ میری امت میں ہیں تھوڑے مگر سب کی اصلاح انہی کے ذریعے سے ہے حضرت سیدنا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے کسی نے پوچھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنسا کرتے تھے مسکرایا کرتے تھے داہک فرمایا کرتے تھے فرمایا جی ہاں حالانکہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی کوی اور مضبوط تھا سبحان اللہ صابۂ اکرام کا ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط اور کوی تھا میٹھے مدیس لائن بھائیو حلت سیدنا ابو نبو ایوب رحمۃ اللہ تعالی کا ایک فرمان سنتے ہیں جس میں مختلف صحابہ کی شان اور ان سے محبت کرنے والوں کی شان بیان کی گئی ہے چنانچی حضرت سیدنا ابو وجوب جو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے آپ فرماتے ہیں من احبا ابا بکر فقت اقام الدین جس نے امیر المومنین حضرت سید النابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی اس نے دین کی نشانی کو قائم کیا پھر فرماتے ہیں ومن احبہ عمر فقط اوز سبیل جس نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کا راستہ واضح کر لیا پھر فرماتے ہیں ومن احبہ عثمان فقط اس طنارا بہ نور اللہ جس نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے نور ال سے روشنی پالی اور پھر فرماتے ہیں ومنحبا علی فقط اسکب البسکا جس نے امیر المنین حضرت سید علی کر کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کی اس نے عربا یعنی مضبوط رسی کو تھام لیا اور پھر فرماتے ہیں من کال الخر اسحابی رسول اللہ صل اللہ تعالی علی وسلم فقط بار امین الفاق جس نے حضور علیہ السلط کے تمام صحابۂ اکرام علیہ میں خیر ہی خیر ہے جس نے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ خیر ہی خیر ہیں فرمایا وہ نفاف سے بری ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جو صحابہ اکرام کے بارے میں اچھا ذکر کرتا ہے اسے خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ منافق جیسی مضمون صفت ان کے اندر نہیں ہوگی میٹھے میٹھے اسٹائیم بھائیو اللہ تعالی ازل ہمیں ان نفوسِ قدسیہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا پارہ گیارہ صلوات التوبہ کی آیت نمبر سو کے اندر واللذی نتبعوہم بے احسان واللذی نتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم وردو عنہم اور جو بلہائی کے ساتھ ان کے پیلوں بوے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آکا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جن سے راستے کی تلاش کی جاتی ہے بس تم ان میں سے جس کے کول کو پکڑو گے ہدایت پا جاؤ گے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نامی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سبحان اللہ کیسی نفیس تشبیح ہے کہ حضور علیہ السلط نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہدایت کے تارے فرمایا ہے اور دوسری حدیث میں اپنے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کشتی نو فرمایا ہے سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت مند ہوتا ہے اور تاروں کی راہبری کا بھی حاجت مند ہوتا ہے کہ جہاز ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں اس طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل اتحار رضی اللہ کے بھی محتاج ہیں اور صحابہ قبار آریم ردوان کے بھی حاجت مند امت کے لیے صحابہ کی ابتدائی میں یعنی ہدایت ہے مجھے مجھے اسلام بھائیو ہمارے اعلیٰ حضرت امامی علیہ سنت امام احمد خان رحمتہ شیر کے اندر ان دونوں حدیث کی وضاحت کی ہے یکجا کر دیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عسرت رسول اللہ کی صلو الحبیب صلی اللہ تعالی حضرت سے یہ بن سالیہ رضی اللہ تعالیٰ بہت پیارے صحابی ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز صبح کی نماز کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند نصیحتیں فرمائیں جن سے ہمارے آنسو بہ نکلے ہم رونے لگے اور ہمارے دلوں میں گھبراہٹ تاری ہو گئی ایک شخص نے کہا کہ یہ تو کسی بچھڑ جانے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے نبی پاک صاحب اللہ علیہ سلاۃ السلام کی زندگی کے آخری ایام تھے حیات ظاہری کے آخری ایام تھے تو صحابہ اکرام آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو کسی بچھڑ کر جانے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے ایسے میں آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں تو پیارے آقا علیہ سلاۃ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے نیز امیر کی بات سن کر اس کی اطاعت کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اگرچہ کسی غلام کو تمہارا امیر بنا دیا جائے اور تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا لہذا نت نئے گمراہ کن بدتوں سے بچتے رہنا تم میں سے جو شخص وہ وقت پائے اس کے لیے میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے اسی سنت پر سختی سے کار بند رہنا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو پیارے آکا علی اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ کے بارے میں میری نصیحت کی حفاظت کی تو میں بروزے قیامت اس کا محافظ ہوں گا اور وہ میرے پاس حوضے کوسر پر آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ اکرام سے محبت کرنے والو خوش ہو جاؤ پیارے آقا علیہ السلاۃ السلام کی کے دن انشاءاللہ عزوجل وجل ہم سب کے محافظ ہوں گے اور ہمیں آب کوسر پر جا کر پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوسر کے جام پینے کی بھی سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ عزوجل اللہ حضرت سیدنا حسن وسیع رحمتہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا کہ جو کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ اسلاف کی پیروی کرے جو حضور علیہ السلاۃ السلام کے صحابہ ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہی اس امت کے بہترین لوگ ہیں ان کے دل نیکی و بدھائی میں سب لوگوں سے بڑھ کر ہیں ان کا علم سب سے وسیع ہے اور ان میں تکلف یعنی بناوٹ نہ ہونے کے برابر ہے یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں اللہ جل جلا الرح نے اپنے پیارے آکار اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دین کی تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا ہے بس تم ان کے اخلاق و عادات اور ان کے طور طریقوں پر چلو کیونکہ حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں رب کعبہ کی قسم یہی حضرات ہدایت کے سیدھے راستے پر گامزن تھے دن تھے اسلام بھائی حضرت سیدنا اللہ جاسر رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک رفیق تھے دوست تھے جو ہمارے ساتھ حضرت سیدنا مالک بن دینا رحمت اللہ تعالی لے کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں انہوں نے دیکھا اور پوچھا یا ابا یاحیا ما ثانا او بیکا یعنی اے ابو یاحیا اللہ اظہر نے فوت ہونے کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا جواب دیا بہت اچھا ہم نے اچھے عمل کی مثل کوئی چیز نہیں دیکھی نیکیوں کے کا جو بدل ہے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں دیکھی ہم نے صحابہ اکرام کی مثل کسی کو نیک نہیں دیکھا ہم نے سلف صالحین کی مدارس کی مثل کوئی مجلس نہیں دیکھی اور ہم نے نیکوں کی مجالس کی مثل کوئی مجلس نہیں دیکھی تو میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائی اس خواب کے اندر ہلتے مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے اپنے اچھے حال کو بھی فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ نصیحت بھی فرما دی کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ ان نیک لوگوں کی صحبت جیسی کوئی صحبت نہیں ہے ان کی مثل کوئی صحبت نہیں دیکھی حضرت حافظ رحمتہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار خواب میں رحمت علمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی پیاری آکا علی السلات السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے بشر کیا تم جانتے ہو کہ اللہ اظہر نے تمہیں تمہارے ہم اثر اولیاء سے زیادہ بلند رتبہ کیوں عطا فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا سبب اس کی وجہ نہیں جانتا تو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ اس وجہ سے کہ تم میری سنت کی پیاری کرتے ہو سال ہی نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو اور اپنے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی یعنی انہیں نصیحت کرتے ہو اور میرے صحابہ کرام اور میرے اہل بہتے اطہار سے محبت کرتے ہو اور فرماتے ہیں کہ یہی سبب ہے کہ جس نے تمہیں ابرار کی منازل تک پہنچا دیا ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں صالحین کی خدمت کرنی ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ اکرام سے محبت کرنی ہے اگر ہمیں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اہل کی الفت اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر ہم واقعی یہ سب چاہتے ہیں تو الحمد وجل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے اندر موجود ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اس کا عقیدہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے اعماد بھی اچھے ہو جاتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے سنتوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے اسے نیک لوگوں کی صحبت بھی نصیب ہو جاتی ہے الحمد للہ آشقان رسول کہ یہ مدنی تحریک دعوت اسلامی اس کے ساتھ ہم وبسہ ہو جائیں گے تو دونوں جہاں کی کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے گی ایک شخص کا بیان ہے کہ میرے استاد کے ایک رفیق کا انتقال ہو گیا استاد صاحب نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا معاف اللہ بے کا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ عز نے میری مغفرت فرما دی پوچھا منکر نکیر کے ساتھ کیسی رہی جواب دیا انہوں نے مجھے بٹھا کر جب سوالات کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ جلے میرے دل میں ڈالا اور میں نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ حضرت سید النا صدیق اکبر اور حضرت سید فاروق اعظم کے واسطے مجھے چھوڑ دیجیے یہ سن ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اس نے بڑے بزرگ ہسوں کا وسیلہ پیش کیا ہے لہذا اس کو چھوڑ دو چنانچہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور تشریف لے گئے سبحان اللہ قبر میں بھی حضرت سیدنا اللہ صدیق اکبر اور حضرت فروخ اعظم رضی اللہ تعالن کا وسیلہ کام آ گیا ہر مسلمان کو چاہیے کہ صاحبہ اکرام کا نہایت ہی ادب رکھے اور دل میں ان کی عقیدت اور محبت کو جگہ دے ان کی محبت حضور علیہ سلاۃ السلام کی محبت ہے حضور علیہ سلاۃ السلام کی محبت اللہ جلالہ جلال کی محبت ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو صحابہ اکرام سے محبت نہیں رکھتے ہمارے پیارے آقا علی صلاح سلام نے ان کے بارے میں وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں چنانچہ ہمارے پیارے آقا علی صلاح سلام کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ جو میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا کہے اس پر اللہ جلہ جلال جلالہ کی لانت ہو جن کے دشمن پہ لانت ہے اللہ کی ان سب آل محبت کے لاکھوں سلام نبیوں کے سلطان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عبرت نشان ہے ستایا اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ تعالیٰ کو ایزا دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اللہ جل اس کی پکڑ فرمائے نوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح میں حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل فرمایا کہ صحابہ اکرام علی برا کہنے کا یہ عمل عداوت رسول کی دلیل ہے اس کے بعد فرماتے ہیں اور عداوت رسول یعنی رسول پاک علیہ السلاۃ السلام سے دشمنی عداوت رب ہے اور ایسا مردود دوزق ہی کا مستحق ہے میٹھے میٹھے حضرت سعید اللہ عبداللہ بن حضرت سیدنا عبداللہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی یعنی میرے اصحاب, میرے اصحاب کے حق میں اللہ عز وجہ سے ڈرو اور خوف کرو اور پھر فرمایا انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بوز رکھنے کی وجہ سے بوجھ کیا اور جس نے انہیں ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے بے شک اللہ تعالی کو ایزا دی اور جس نے اللہ تعالی کو ایزا دی قریب ہے کہ اللہ تعالی اسے پکڑ فرمائے گا اس کی پکڑ فرمائے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو پیارے آکا علی سلاۃ وسلام کا ایک اور فرمانے والی شان سنیے فرمایا لا سب اصحابی یعنی میرے صحابہ کام کو برا مت کہو اور پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی پہاڑ کے برابر سونا بھی رائے خدا میں خرچ کرے تو بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے مد یعنی سیر بھر یا اس سے آہدے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا حضرت نسیر رحمت اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسحاب رسول کو برا مت کہنا ان کا لمحہ بھر کا عمل تمہارے زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے میٹھے, میٹھے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ جلالہ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا اور ان میں سے میرے لیے گزارا معاونین اور رشتہ دار بنائے بس جس نے ان کو گالی دی اس پر اللہ عزاجل فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے اللہ عزا کی کے دن اس کے نہ تو نفل قبول فرمائے گا اور نہ ہی فرض الامان الحفیظ ہم نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کو سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عزاج ہمیں بھی صحابہ اکرام کی محبت عطا فرما اور کسی صحابی کے بارے میں بھی ہمارے دل میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہ ہو میٹھے میٹھے علیہ سلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ حضر جل نے مجھے پسند فرمایا میرے لیے صحابہ پسند فرمائے اور بھائی دوست اور رشتہ دار بنائے ان قریب ان کے بعد ایسی کو آئے گی جو انہیں ایب لگائے گی اور ان سے نفرت کرے گی اور پھر ارشاد فرمایا بس تم ان کے ساتھ کچھ کھانا نہ پینا نہ ان کے ساتھ اس رواجی رشتہ قائم کرنا نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا اور نہ ہی ان کے پیچھے نماز پڑھنا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور فرمانے علی شان سنیے فرماتے ہیں کہ جب میرے صحابہ اکرام کا ذکر کیا جائے تو برائی بیان کرنے سے باز رہو امیر المومنین حضرت مولان کائنات مولا کائنات علی مرتدہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم سے مروی ہے کہ, پیاری آقا علی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تم پر ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمائین کی محبت کو فرض کر دیا ہے جیسے نماز روزہ زکوۃ اور حج کو تم پر فرض کیا ہے تو جو ان میں سے کسی ایک سے بھی بگ رکھے اللہ وجل اس کی نماز قبول فرمائے گا نہ زکات نہ روزہ اور نہ ہی حج اور اسے قبر سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا مجھے مجھے بھائیو سنا آپ نے جو صحابہ اکرام سے محبت نہیں کرتے ان کا کتنا دردناک انجام ہے اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں صحابہ اکرام کی محبت محبت اور محبت ہی عطا فرمائے حضرت امام ابن حجر حسمی رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ جس نے تمام صحابہ اکرام جو ان میں سے کسی ایک کو بھی گالی دی اس نے اللہ عزا سے اعلان جنگ کیا اور جس نے اللہ عز سے اعلان جنگ کیا تو اللہ عزاج سے ہلاک اور ذریعہ کر دے گا میٹھے میٹھے اس ٹائم مزید فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام ذکر کیا کرتے تھے کہ اگر ان کے سامنے صحابہ اکرام کا برائی سے ذکر کیا جائے مثلا ان کی طرف کسی عیب کی نسبت کی جائے تو اس میں مبتلا ہونے سے روکنا نہ صرف واجب ہے بلکہ تمام برائیوں کی طرح حسب استطاعت پہلے اپنے ہاتھ پھر زبان اور پھر دل سے اس کا انکار کرنا واجب ہے بلکہ یہ گناہ سب سے زیادہ برا اور کبھی ہے اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اللہ اللہ یعنی اللہ کے عذاب اور اس کی سزا سے ڈرو میٹھے میٹھے بھائیو۔ بھائی صحابہ اکرام پر لان کرنا بہت کبھی فیل ہے برا فیل ہے اور اس کے سبب تین نوستوں کا شکار آدمی ہو سکتا ہے نمبر ایک جس نے صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی برائی کی قریب ہے کہ وہ ملت اسلامیہ سے الگ ہو جائے کیونکہ ان پر لان کرنا نور اسلام کو بجھانے کی کی طرف لے جاتا ہے نمبر دو اللہ عضہ جو اس کے رسول علیہ السلاط والسلام نے ان کی تعریف کی ہے اور یہ لان کرتا ہے اس کا یہ فیل اسے بے یقینی اور عقیدے کی کمزوری کی طرف لے جاتا ہے نمبر تین صحابہ اکرام پر لان کرنا اللہ اضح کے رسول علیہ السلاط السلام کو برا بھلا کہنے کے سبب بنتا ہے کیونکہ صحابہ اکرام ہمارے اور رسول کریم علیہ السلاۃ والسلام کے درمیان وسیلہ ہیں اور وسیلے کو لانتان کرنا اصل کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام کی غلامی عطا فرمائے ان کی محبت عطا فرمائے انہی کی محبت میں جینا اور انہی کی محبت میں مرنا عطا فرمائے صحابہ اکرام کی محبت کے لیے محبت مزید اپنے دلوں کے اندر بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی مو سے وسع ہو جائیے اللہ تعالیٰ عز عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمين بجاه النبي الامين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد